ذوق نات کی طرف آئیے بڑھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں آج کن کے درمیان مدنی مقابلہ ہے ہمارے ناظرین کو دکھائے کل کے سلسلے کی کچھ جھلکیاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں آج باب المدینہ کے دو کابینہ کے درمیان مقابلہ ہے ایوبی اور نوری گلشن اقبال اور نارتھ کراچی یہ دو اہم علاقے ہیں دو کابینہ کے دیکھنا ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے کل کیسا ہوا تھا مقابلہ یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد فوراً آپ دیکھیں گے من کبت آلہ حضرت کے چندشار مل کے یہاں بھی پڑھنا ہے اور آج آخری پری کوارٹر فائنل اس کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے پہلے دیکھتے ہیں کل کی کچھ جھلکیاں اور اس کے بعد من کبت آلہ حضرت آباد اور ڈیفنس ان دونوں علاقوں کی یہ ٹیمیں ہیں رضا رضا ہے رضا ہے واو سے شیر پڑھیں گے آپ وادی رضا کی کوہ ہمال رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا علاقہ کا رضا کا جشن رضا جشن رضا والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ ارتا ہے پھر جا تیرے خوشیاں جشن رضا گرمان جاؤ جشن رضا ہے جشن رضا, ہے رضا, ہے رضا ہے کلام ہے کوئی کلپ ہے آپ بتائیں گے کہ اس میں پڑھنے والے کون سا کلام پڑھ رہے ہیں جشن امام صادق دے کے خوشیاں منا جشن ہے زاہد ان کا تین بہادرا زاہد ان کا میں گناگار وہ میرے شاپ ہے اتنی نسبت اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے سوچ لیجیے آپ کا جواب یہی دن ہے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے آپ کا جواب بالکل درست <سؤال> آج سات مراحل سے گزر کر ڈیفینس اور بہادرآباد کی ٹیموں نے کس طرح اپنے مقابلے کو مکمل کیا بارہ نمبر چودہ نمبر دونوں نے بلاخر لیے اور سلسلہ مکمل ہوا <سؤال> صلاحل وسلم سولہ بل بلا آئیے صحیح دیکھا بہت سارا کلام کرتا ہوں واہ کیا کرم ऐ शहीब तहां رم ہے شا ہے گھار سر حیا پا تا ہار سرتے ہے عطا ترا تیرا سارے کھیل سے ہے سا کے وہ ہے سیرا تیرا ابنیا پر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 تیرے قدموں میں کموز نظروں پچھڑے دیکھ کے سلوا حضرت جمعہ کی شب ہے بابل مدینہ کراچی میں آشکان رسول جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں سلسلہ فیضان اعلی حضرت کا ایک اہم حصہ ذوق نات ذوق نعت کا آج پری کوارٹر فائنل آخری راؤنڈ ہے پانچواں سلسلہ ہے اور آج فیصلہ ہونا ہے کہ کون سی تین ٹیمیں ہم سے توفہ لے کر آگے بھی آ جاتی ہیں اور دو ٹیمیں توحفہ لے کر پیچھے چلی جائیں گی بابل مدینہ کراچی کی چودہ کابینات میں سے دس کابینات کو یہاں پر موقع ملا ہے اور بالاخر پانچ ٹیمیں جو ہے وہ آج آگے بڑھ جائیں گی پچیس سفر المظفر کو اس ذوق نات کا آپ فائنل دیکھیں گے مدنی چینل پر یہ سلسلہ جاری ہے اشعار کا ذوق بھی بڑھ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے مدنی منہ بچے اور بچیاں یہ نعت کا ذوق بڑھا رہے ہیں اور مجھے ملتے ہیں تو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے کہ الحمدللہ ذوق نعت گھروں میں بڑھ رہا ہے نعت کے اشار میں بچوں کو بڑوں کو دلچسپی مل رہی ہے یہ دعوت اسلامی الحمد کوششیں کر رہی ہے اور یہ اس کے رسول بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ نعت پڑی جائے نعت خوانی یہ ہر دور میں ہوتی رہی اور اس سے دلچسپی جو جتنی رکھتا ہوگا انشاءاللہ اس کے رسول بھی اتنا ہی زیادہ بڑھائے گا ماشاءاللہ یہاں پر بھی آشکان رسول جمع ہے ان کو بھی موقع دیں گے آج ہمارے ساتھ جو دو ٹیمیں ہیں بابل مدینہ کراچی کی ایوبی کابینہ ان کے اہم علاقے کا نام ہم نے یہاں پر سلیکٹ کر کے ان کو اس نام کے ساتھ ٹیم دی ہے نارتھ کراچی اور یہ ہیں گلشر اقبال ایوبی کابینہ کے اسلامی بھائی یہ دونوں اہم علاقے ہیں اور بالاخر کسی ایک نے ہم سے پیچھے رہ جانا ہے ایک نے آگے بڑھنا ہے آپ تیار ہیں سب آج کن کا مقابلہ ہے؟ ایک بار پھر دکھا دیجئے اور پھر دیکھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر دیکھنے والے ناظرین نے کتنا کس کو آ, فیورٹ قرار دیا ہے پہلے دکھا دیجئے کن کا مقابلہ ہے اب تک جو مقابلے ہو چکے ہیں ان میں سے چار مقابلوں میں اورنگی ٹاؤن کھارا در کونگی اور یہ بہادرآباد بہادرآباد کی چار ٹیمیں جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہیں آج دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے چار ٹیمیں پیچھے رہ چکی ہیں اور پیچھے رہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آگے نہیں آ سکتے. کسی تین ٹیموں کو ہارنے کے بعد بھی آگے آنے کا موقع ملے گا سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے پیج پر آپ براہ راست اس سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں یہ سلسلہ براہ راست آپ کو سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر بھی مدنی چینل کے پیج پر براہ راست یہ دکھایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کس ٹیم کو زیادہ پوائنٹس ملے ہیں فیورٹ کس کو قرار دیا گیا ہے گلشن اقبال یا نارتھ کراچی او بہت قریب قریب ہے نارتھ کراچی کو 48 پرسن لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور ایوبی کابینہ گلشن اقبال کو ففٹی ٹو لوگوں نے یعنی آپ کو زیادہ آپ کو زیادہ فیورٹ قرار دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی رائے صحیح ہوتی ہے یا ان کی محنت کارگر ہوتی ہے اور یہ آگے بڑھ جاتے ہیں مقابلہ روزانہ کی طرح ہوگا اور آج یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ آئندہ جو مقابلے ہیں وہ کس طرح ہوں گے اور کس کا کس کے ساتھ مقابلہ ہوگا سات مراحل ہیں سیون سیگمنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں روزانہ اور سب میں ہے ذوق نات صرف اور صرف اشعار کی بنیاد پر ہونے والا میڈیا کی تاریخ کا یہ منفرد مقابلہ ہے جو کسی اور چینل پر آپ نہیں دیکھیں گے صرف اور صرف اشار اور وہ بھی ناتیہ اشار حمدیہ اشار منقبت کے اشار یہ سات سیگمنٹ ہیں مدنی اشار کی تکرار حروف تحت جی شاعر کون درست کیجئے غور سے دیکھیے اشارے اور شعر مکمل کیجئے ان سات سیگمنٹ سے گزر کر جو زیادہ نمبر لیں گے وہ آگے بڑھیں گے حاضرین کو بھی ہم موقع دیں گے ہر سیگمنٹ میں بلکہ آج ہم نے ایک ویڈیو بھی رکھی ہے آپ کے لیے آپ دیکھ کر ہونٹ پڑیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کون سا کلام ہے تیار ہے نا آپ بھی ایک بار پھر نعرہ لگائیں ریبت کے خلاف جنگ ریبت کے خلاف جنگ کا سینا پھاڑ دینا ہے ریبت کے خلاف جنگ سیتانا حضرات حضرت شاء اللہ سب سے پہلا سیگمنٹ تیار ہے بھی تیار ہیں پانی وغیرہ منگوا کہیں تو پانی ہے موجود ہے نارتھ کراچی اپنا تعارف کروائیے آپ محمد عدیل محمد عدیل اتاری آواز نہیں نکل رہی ہے گھبرائے میں لگ رہے ہیں مائی کون کرنی محمد عدیل عدیل اتاری جی محمد صدیق محمد صدیق اتاری ہمارے مدنی چینل کے ناخوا بھی ہیں محمد اتاری ماشاء اللہ محمد ہارون اتاری ہارون محمد ادنان اتاری ادنان بھائی ہمارے مدری چینل کے مشہور و معروف ناتھ محمد عادل اتاری محمد آدل اتاری ماشاء اللہ مرحبا سب کو سلسلے میں خوشامدید کہتے ہیں اور بڑھیں گے اب اپنے پہلے مرحلے کی طرف جس کا کافی دیر سے انتظار ہے مدنی اشعار کی تکرار تین منٹ میں یہ مقابلہ کمپلیٹ ہوگا آپ اپنی باری پر شیر دیں گے اس حرف سے جو آخر میں آ رہا ہے سامنے والوں کے شعر کا آخری حرف دیکھتے ہیں کون کیا تیاری کر کے آیا ہے بڑھتے ہیں مدن اشعار کی تکرار کی طرف سلو الحبیب صلی اللہ, صلو اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ رضا ہے، رضا ہے، رضا ہے، رضا ہے پہلا شعر میں پڑھوں گا اس کے بعد وقت شروع ہوگا آج ہم نے ناظرین سے سوال کرنے میں کچھ دیر کر دی ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہیں ہر روز ایک سوال کرتے ہیں آج کا سوال ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے کتنے شہزادے تھے شہزادیاں نہیں شہزادے کتنے شہزادے تھے جواب دیں گے آپ ایس ایم ایس کے ذریعے اور جن کا نام قرآندازی میں نکلے گا ان کے لیے انشاءاللہ اللہ مقدس صحائف بذریع ڈاک ان کے گھر پر پہنچ گے پہلا شیر پڑھوں گا پھر آپ آگے, آگے تھام لیں گے شیر کو شیر ہے جو ہو سر کو رسائی ان کے در تک جو ہو سر کو رسائی ان کے در تک تو پہنچے تاج عزت اپنے سر تک کاف سے شیر سنائیں گے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے تین منٹ میں کوئی ایک بازی لے جائے ورنہ برابر نمبر ملے گی مشورہ بھی کر سکتے ہیں حاضرین میں سے کوئی نہیں بتائے گا کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائن ہے یا غوث رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث لگتا ہے اچھی تیاری کر کے آئے صاف سمر ردا ان ابھی بکری وان ان وانا و ان علی ان عمان کرمیمانزل کرمی بردہ شریف کا شعر ہے میم سے شعر سنائیں گے دو منٹ پچیس سیکنڈ باقی ہیں اتنی دیر تو محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی پتا یا الہی ماشاءاللہ اللہ یا, یا خدا محو نظارہ ہو یہاں تک آ شکلے قرآر ہوں میرے دل میں وہ صورت محفوظ محفوظ اب یہ آ سے ہیں اٹیک وا، وا، جلدی جلدی ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے کے تھے نبی تم پر تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم امکان میں بزم امکان ہے سبحان اللہ نون نہ دیکھو شکلیں مشکل تیرے آگے کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غوث کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے بلند نواز سے جذبے،, جذبے کے ساتھ ثنا خوان جس وقت سناتے جلد جلد آقا کے آنسو بہاتا مائک شاید کام صحیح نہیں کر رہے سنا خوان آقا کی ناطے سناتے جی سنا خان آکا کے ناطے سناتے تو, تو آقا کے اس آنسو بہاتے جی نشہ خوب... خوب عشق نبی کا چڑھا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا, مزا میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا کیا بات ہے علیف ایک منٹ گیارہ سیکنڈ کی عداوت سے غرڑ کیا پہنچے جس کے دل میں ہو حسن ان کی محبت محفوظ آئے آئے آئے آئے جس کے دل میں ہو حسن ان کی محبت محفوظ وا کافی تیار کر کے لگتا ہے وا ظالم ڈرا رہے ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں آقاد و جلد آ کر اتار کو سہارا اتار کو سہارا سبحان اللہ الف اے نگے بان میری تجھ پر و سلام دو جہاں میں رہے عزت و سلامت محفوظ غلط پڑھنا آپ شیر غلط پڑھنا ہے دو جہاں, آپ شیر؟ جہاں میں رہے آپ غلط پڑھنا ہے شیر بدل دیجیے اگر الف سے پڑھنا ہے دو جہاں میں تیرے بندے ہیں سلامت محفوظ آپ نے شیر غلط پڑھا کچھ اور پڑھ دیں الف سے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی حشر میں رسوائی ہو واؤ بیس سیکنڈ باقی ہیں اس کے بعد وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اعلیٰ تیرا عالف سے ایسا کوئی شیر دے دیں ایسا کوئی خالف نے طرح دار بنایا ایسا کوئی ایسا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا وقت ختم ہو چکا ہے تین منٹ مکمل ہوئے کسی بھی طرف بازی نہیں پلٹی ہے دونوں کو برابر برابر نمبر ملیں گے دو دو نمبر کا یہ مرحلہ ہوتا ہے اور بلاخر انہوں نے اپنی طرف کا ہر شیر سنایا ہے دو دو نمبر دونوں کو دیے جائیں گے آئیے سکور بورڈ کی طرف بھی چلتے ہیں ہمارے حاضرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ اشار پڑے جاتے ہیں لیکن اب جو مرحلہ آنے والا ہے اس میں آپ آپس میں شیر نہیں دیں گے بلکہ آپ کو یہ مشین شیر دے گی یہ ویل دے گا دو دو نمبر مل چکے ہیں مدری اشار کی تکرار میں آئیے بڑھتے ہیں گروپ تہجی مرحلے کی طرف ہے ہے ہے ہے حروف تحتی میں یہ حروف تاجی میرے سامنے ہیں میرے بائیں طرف رکھے ہیں یہ چھتیس حروف تاجی ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف ایرو کے سامنے آ سکتا ہے اور جب یہ آئے گا تو اس سے آپ نے پچیس سیکنڈ میں شعر سنانا ہوگا اور اب کوئی بھی شعر آ سکتا ہے پہلے تو الفظا اور لام اور یہ چندگی آتے ہیں تین منٹ میں پتا نہیں چلتا اس میں کارکردگی ساری سامنے آ جاتی ہے تو یہ بھی بہت ہی کروشل راؤنڈ ہے حاضرین میں سے کوئی آئے گا سبھی ہی تیار ہیں پہلے ان کو موقع دیتے ہیں بھائی نوری کابینہ کون آ رہا ہے اس میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا آپ نے اکیلے اس کا مقابلہ کرنا ہے آ جائیے بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے اس کو جتنا زور سے ہو سکے گمانا ہے ٹھیک ہے تیار ہیں آپ اس کو دیں یہ گھومنا شروع ہو گیا ہے اور جو شیر ایک بار پڑھ لیا گیا وہ دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا یہ ہو گیا سا سا سا سے شیر یاد پچیس سیکنڈ میں پڑھنا ہے تھوڑا سا کیمرے کی طرف پنا لکھنی ہے محبوب خدا کی خدا ہی جن کی عظمت جانتا ہے خدا ہی جن کی عظمت جانتا ہے کس کا شیر ہے مولانا جمیل الرحمن مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا جواب بالکل درست ہے رولان اللہ ایک نمبر آپ نے لے لیا ہے آپ کے نگران آپ کا ویلکم کر رہے ہیں انتظار کیجیے جی بھائی کون آئیں گے آپ آئیں گے آئیے کیا نام ہے آپ کا محمد ہارون بھائی آئیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے ایک نمبر کا سوال ہے شیر نہیں بتائیں گے تو ایک نمبر مس ہو جائے گا بسم اللہ پڑھ کے جتنا زور سے گھما سکتے ہیں گھمائیے بس اتنا ہی گھما سکتے ہیں یہ آنے والا ہے سے شیر پڑیں گے یاد ہے کوئی کیمرے کی طرف دیکھیے یہاں سے کوئی نہیں بتائے گا گھبرائے نہیں ظاہر تحبہ مجھ کو نہیں کچھ بھی آپ مدد نہیں کر سکتے یہ سفر اکیلے کرنا ہے جلدی کیجیے آٹھ سیکنڈ رہتے ہیں میں کم بولوں گا اچھے نہیں آ رہا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے ذات سے شیر تو یہاں پہ رکن شورا سے سنتے ہیں جی میں گنا اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے ان کا جواب غلط ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ توحفہ بھی دیں گے باشاء اللہ کبھی نہیں گائے بھائی آپ ایک نمبر نہیں لے سکے کیا ہو گیا تھا آپ پڑھ رہتے کچھ ظاہر طیبہ پھر گھبرا گئے چلو پہلی بار ہے کوئی مسئلہ نہیں ابھی آگے موقع مل سکتا ہے ایک ایک نمبر کا یہ سوال ہے اور آپ ایک نمبر کی ہے جو آپ کو شاید مل گئی ہے کون آئیں گے آپ میں سے آئیے صدیق بھائی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ کوئی وظیفہ وغیرہ بھی پڑھنا ہے تو انتظار کر لیتے بسم اللہ سب سے بڑا چلے کیا آنا چاہیے آپ کے ساتھ کیا آ جائے تو آپ خوش ہوں گے میم مدینہ میم مدینہ آ جائے کیا مدینہ مدینہ پہنچ جائے تو زیادہ خوشی ہوگی آہ، آہ. زور سے جتنا ہو سکے گھما گھوم سکتے ہیں گھمائے درود و سلام کی آواز آ رہی ہے مجھے آپ کے لبوں سے کیا بات ہے لگتا ہے بڑی تیاری کر کے آئے ہیں اور پھر آ گیا <سؤال> ہے ایک بار پھر یہ تو بہت مشکل ہو گیا ہے میرے خیال سے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اکیس سیکنڈ ہے سا سے وہ شیر جو اب تک نہیں ہوا ہے بارہ نو ایک بار جو شیر ہو گیا وہ اس میں نہیں ہو سکتا سنا مقصود ہے کیا وغیرہ ہے سنا مقصود یہ سرکار ہے وظیفہ سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پروا ردیپ کیا کیسے کافی ہے تھے آپ کا وقت ختم ہو چکا تھا آپ نے یہ والا شعر جو ہے وہ بعد میں شروع کیا جی, مجلس بتائے بھائی کیا کریں گے وقت سے پہلے شروع کر دیا تھا اس لیے ان کو جواب درست مانیں گے گھبراہ کیوں رہے بھائی ایک نمبر اور مل گیا ہے سنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ کی حوث نہ پروا روی تھی کیا کیسے کافی ہے اللہ حضرت کی تمنا اللہ کرے کہ ہمیں بھی مل جائے کہ ہمارے لیے بھی دنیا کی کوئی حوث نہ رہے بلکہ سرکار کے قبول کرنے کی تمنا رہے تیار ہیں آپ ایو بھی کابینہ جی ادنان بھائی آپ کے لیے تو کچھ بھی نکلا ہے آپ ماشاءاللہ اللہ پڑھی لیں گے امید ہے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے بہت زور سے گھمائے ایسا کہ چلتا ہی رہے مدینہ پہنچ کے دم لے ہے یہ آیا آپ کے لیے آج لگتا ہے صاحب بڑی مہربانی بہت آ ہے یہ ہے زو وعد سے شیر سنائیں گے وہ جو اب تک سلسلے میں نہیں ہوا واد جی انیس سیکنڈ باقی اب تک جو شیر نہیں ہوا ہے یہاں پہ نہیں زیا پیر وکی میں آئے دوبارہ مدینہ دوبارہ مدینہ آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ دو دو اشار ہو چکے ہیں اور نمبر آپ کی سکرین پر ہیں ایک ایک شیر رہتا ہے اس مرحلے میں آپس میں مشورہ نہیں کر سکتے آئیے آخری اسلامی بھائی وکار بھائی جی کون سا شیر آنا چاہیے آپ کے حساب سے کون سا حرف آ جائے تو میری اس کی اچھی تیاری ہے زور سے بولے میم مدینہ مین. سب نے میم تیار کیا لگتا ہے محتد. چلے تر اس طرف سے گھمایا آپ کو یہ لگے نہیں بسم اللہ پڑھائی بہت محتد. آرام سے گھمایا ہے ڈال اب آج سارے مشکل آ رہے ہیں جب آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے ڈال سے شعر سنانا ہے جی بائیس سیکنڈ ہے جی انیس سترہ ڈال ڈال جی ڈال سے کوئی شعر نہیں آتا میں آپ کو تین شعر سناؤں گا چلیں یہ دیکھیں یہ کتنے اسلامی بھائی کو یاد ہیں پانچ سیکنڈ باقی ہے جلدی کیجیے کیا ہو گیا ہے مت کریں ایک سیکنڈ باقی ہے اللہ اکبر آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے میں تین شعر سنانے کا میں نے کہا تھا اس نے حاضرین نے ہاتھ اٹھا لیا ہے ڈال سے شعر سنتے ہیں جی جی دوبارہ اچھا دوبارہ بھی آ سکتا ہے میں نہیں سنا بھائی اچھی توجہ دلائی ہے کون ہے بھائی ڈال سے میں نے سنا دیا اور وہ شعر ان کو سنانا ہوا تو اچھی توجہ ہے چلے بھائی آخری اسلائی بھائی رہتے ہیں آپ کا نام عادل بھائی جی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے سے اس طرف سے گھمائے آپ کو لگے نہیں واپس ڈال آ جائے تو آتا ہے آپ کو ڈال نہیں آیا شہر سے شیر ہے کیسے آتا ہے کوئی شیر ہے چھوڑ آیا ہوں دلو جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے ایک نمبر اور حاصل کر لیا ہے ماشاءاللہ ڈال سے شیر ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اور یہ نئے نئے ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد ماشاءاللہ بھی آپ سنائیں لگتا ہے ایما کہیں ہو جائے نہ برباد سرکار برے خاتی اللہ ان کو تحفہ دیں اور کوئی ڈال سے نہیں نہیں یہ شروع سے یہ تو میں نے سنا دیا اور ڈال سے کھڑے ہو ڈال دی قلب میں یہ میں نے سنایا نا کوئی اور اور کوئی اور کوئی ڈال سے کوئی سنائے گا بھائی ڈالو نہیں نہیں یہ تو یہاں سے تھوڑی شروع ہوتا ہے آپ سنا گا ڈر تھا کہ اس بات ہوگی یا روزے جلدی سنا دیا آپ پڑھیں ڈر تھا کسی کی آ... صدا اب یا آ... <تصفح> کیا بات ہے اور کوئی ڈال سے <تصفح> ڈال انہوں نے کہا تھا ایک بھی شیر نہیں آتا کتنے ہو گئے اب تک چار پانچ ہو گئے ابھی اور بہت سارے آ جائیں گے تو بھائی آپ ایسا نہیں کہا کریں ہمارے حاضرین جواب دیتے ہیں فوراً آپ کی تیاری لگتا ہے کچھ کمزور ہے آج بہت سارے اشعار ہوئے آپ میں سے کون آنا چاہتا ہے کچھ مدنی فیض بھی ہونی چاہیے اب اتنے ہاتھ اٹھے کس کو بلائیں آپ آ جائیں یہ کونے والے مدنی من جلدی سے صرف یہ گھمانا ہی نہیں ہے بھی سنانا ہے بسم اللہ پڑھ کے زور سے گمائے اتنا تھا یہ گیا را را سے شیر یاد ہے آپ کو کیمرے کی طرف جی را سے وہ والا شیر نہیں آتا رہے گا یوں ہی آتا ہے نہیں آتا چلے بیٹھ جائے را سے شیر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یہ والے چھوٹے سے متریم نے یہ زلف والے آپ آئے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا آپ گھمائیں گے آ جائیں جلدی آ آپ آ جائیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے یہ جاندار لگتے سر یہ آنے والا ہے کوئی مشکل ہی آئے گا مجھے لگتا ہے زا سے شیر تیاری کر کے آئے جا ہی روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا آگے میرے غم کا پسند ہے سنا کر میرا <تصال> غم کا تو سلام ان سے تو سلام ان سے رو رو کے کہنا اس کو پہلے پڑھا جاتا تھا ماشاءاللہ ان کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہوں ان کو بھی تحفہ ملے یہ کلام پہلے پڑھا جاتا تھا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو ابیر علیہ سنت نے اس کو تبدیل فرمایا ہے اور اب یہ ہے تو سلام ان سے رو رو کے کہنا تو اسی طرح سلامت سلام وغیرہ جہاں پڑھا جائے اسی طرح پڑھا جائے اور اس کی اب پابندی کی جائے جو شاعر جس طرح لکھے اسی طرح پڑھا جائے اور جب تبدیل کر دیں تو جب جیسی تبدیلی کی ہے اس کو بھی فالو کرنا چاہیے تو وسائل بخشش جو ایسے ناطخواں ہیں جنہوں نے کافی عرصے سے امیر علیہ سنت کی وسائل بخشش نہیں دیکھی تو ان سے میرا ایک مدبانہ عرض ہے کہ آپ ضرور دیکھیں وسائل بخشش نے امیر علیہ سنت پہ کافی تبدیلیاں فرمائی ہیں اور خود فرمائی ہیں اپنی پسند سے فرمائی ہیں تو پہلے جو تھا وہ بھی صحیح تھا اب جو ہے وہ بھی صحیح ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے تو اسی کو فالو کریں دو مراحل ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں سکور بورڈ روپے تحجی میں دونوں نے دو دو نمبر حاصل کیے ہیں ایک ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے اس طرح چار چار نمبر ہیں دونوں ٹیموں کے اور کسی نے بھی بازی ہاتھ سے جانے گویا نہیں دی ہے دو مرحلے گزر چکے ہیں اب ہے تیسرا مرحلہ جس میں شاعر کی پہچان کرائی جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ کس کے سامنے کون سا شیر آتا ہے اور انہیں بتانا ہوگا کہ یہ کس کا شیر ہے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں شاعر کون صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ شاعر کون تین تین شیر دونوں ٹیموں سے باری باری پوچھے جائیں گے یہ شیر خود ہی نکالیں گے خود ہی پوچھیں گے اپنے سامنے والی ٹیم سے پچیس سیکنڈ میں بتانا ہے اگر حاضرین کو پتا چل جائے کہ کس کا شیر ہے تو آپ بولیں گے نہیں پلیز آپ سے ہم الگ سے اشار پوچھیں گے انشاءاللہ اللہ جی سب سے پہلے نارتھ کراچی آپ تیار ہیں آپ میں سے کوئی بھی شیر نکال کر پڑھ سکتا ہے اور کوئی بھی جواب دے سکتا ہے کون سا شیر ہے آپ کے سامنے بلند آواز سے کڑک آواز سے پڑیے اتنی دیر تو جواب کے لیے بھی نہیں جہاں میں ظلمتوں کا چاک ہوگا آج سے سینا کیا خدا کے فضل سے ماہ منور آنے والا ہے خدا کے فضل سے ماہے منور آنے والا ہے جواب دیجئے کس کا ہے یہ شیر اکیس سیکنڈ باقی ہیں سوچ وچار جاری ہے یہاں سے ہاتھ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں لیکن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ گیارہ سیکنڈ ہے جلدی کیجیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دام کی تھوڑا شیخ تریقت امیر اہل سنت برکات اور جو کے ساتھ وہ جو آپ کی آواز مدری چینل پہ چلتی ہے میرے شیخ تریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العلیہ آپ سمجھے آپ کسی پرومو کے لیے بات کر رہے ہیں تو کیسے نام لیں گے جو آپ مدری چینل پہ چلتے ہیں آپ کی آواز میں شیخ تری دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مخت ابت المدینہ کا متبوا دیکھے طریقت امیر علی سنت کی مایا ناس تعلیم سنت ہم کتاب ابھی نہیں دکھا رہے امیر سنت کے نام تک ہی میں نے کہا تھا ماشاءاللہ اللہ آپ کا جواب کتنا درست ہے یہ تو ابھی پتہ چلے گا جواب بالکل درست ہے یہاں پہ پولنگ کریں کون ہے نارتھ کراچی والوں کے ساتھ ذرا ہاتھ اٹھا کر یہاں 52 ٹو نہیں ہے جی گلشن اقبال والوں کے ساتھ وہ زیادہ آتے ہیں یا اللہ خیر لیکن کارکردگی پر ہی انحصار ہے نا کوئی ان کے ہاتھوں سے تھوڑی کچھ ہو جائے گا بھائی ایسا نہ کریں دونوں کے ساتھ رہیں اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو دونوں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے دو دو ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں اب آپ اٹھائیں گے شیر اور دیکھیں گے کون سا شیر ہے سامنے والے جواب دیں گے آپ نے درست جواب دے دیا اب گلشن اقبال والوں کی باری ہے سب کی چھپا رہے ہیں اتنا دور سے نہیں دیکھ سکیں گے روسیا ہو پر کے قریب روسیاں ہوں پر کرم اے دو جہاں کے تاجدار اپنے غم میں اپنی الفت میں رولاؤ زار زار اپنی الفت میں رولاؤ زار زار کس کا ہے یہ شیر بائیس سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجیے بارہ گیارہ دیکھیں سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے پانچ سیکنڈ باقی ہیں میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت دامن برکا تمہاری امیر اہل سنت آپ نے فرمایا اپنی الفت میں رلاؤ زار زار بتائیے جواب ان کا جواب درست ہے درست ہے اللہ ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ درست نہیں ہے کچھ آپ تشویش میں تھے ایک ایک شیر درست بتا دیا ہے اگلا شیر کس کا ہے یہ شیر جو آپ نے پڑھنا ہے جلدی سے پڑھیے مائک کے قریب ہو کر بلند آباز سے شیر پڑیے اتنا بھی کیوں چھپا رہے ارسا حشر میں جب روتا بلکتا دیکھا رحم کھاتے ہوئے دوڑ آئے وہ بدکار کے پاس آہا, عرصہ حشر میں جب روتا بلکتا دیکھا رہم کھاتے ہوئے دوڑ آئے وہ بدکار کے پاس انیس اٹھارہ سترہ سوچ لیجیے کس کا ہے یہ شیر مشورہ جاری ہے ہاتھ اٹھے ہیں یہاں پر مدری منع بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں جواب دینے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت دامد برکات پکی بات ہے کتنا پرسن آپ شیور ہیں تقریباً ایٹی پرسینٹ آپ ٹوینٹی پرسینٹ نہیں ہیں چلیں بھائی آپ کا جواب ان کا جواب بالکل ان کا جواب بھی درست ہے اللہ انہوں نے پھر ایک بار امیر علیہ سنت کا شیر بتایا درست بتایا اور تین شیر آ چکے امیر علیہ سنت کے دیکھیں چوتھا کس کا آتا ہے چوتھا شیر جی دی خون دی اگل رہا تھا میرا ہجر شاہ میں جب چل پڑا تھا شہر مدینہ کو چھوڑ کر جب چل پڑا, پڑا تھا شہر مدینہ کو چھوڑ کر بڑا پیارا شیر اس کے مدینہ میں ڈوبا ہوا کون بتائے گا آپ میں سے مشورہ جاری ہے تینوں کے درمیان بارہ سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجیے وقت آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے کس کا ہے یہ شیئر شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان مولانا حسن رضا آپ نے فرمایا آپ کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور اب آپ تبدیل بھی نہیں کر سکتے ان کا جواب مجھے لگتا ہے کچھ کچھ درست کتنا پرسن آپ شیور ہیں جی سیکھ بھائی ہنڈریڈ پرسینٹ ہنڈریڈ پرسینٹ ہیں بھی ہی ہیں اچھا صرف وہی وہ ہیں آپ دونوں نہیں ہیں اچھا چلیں بھائی دیکھتے ہیں جواب آپ کا غلط ہے جواب غلط ہو چکا ہے اور شیر تھا یہ واپس کھڑے ایک بار دل خون اگل رہا تھا میرا ہجر شاہ خون اگل رہا تھا میرا ہجر شاہ ہمیں جب چل پڑا تھا شہر مدینہ کو چھوڑ کر چل پڑا تھا شہر مدینہ کو چھوڑ کر جی حاضرین میں سے جواب لیتے ہیں جیت آلہ ح غلط جواب بیٹھ جائیں بھی رحمان مولانا جمین اور رحمان غلط جواب بیٹھ جائیں مجھے تھوڑا رستہ دے دیں اگر ایک لائن تھوڑی سی بن جائے میں بھی آگے بھی جا سکوں صرف آگے والوں پہ ترقی بنے گی ورنہ ایک لائن بنا لیں تھوڑی سی ہو سکے تو دو ٹیمیں ہو جائیں ہاں کھڑے ہو جائیں نہیں نہیں غلط جواب کون بتائے گا مفتی اعظم ہند مفتی اعظم چار غلط جواب ہو چکے ہیں تو پھر بچا کیا جی کھڑے ہو جائیں سنت امیر اللہ سنت ان سے کون کون متفق ہے امیر السنت ان کا جواب بالکل درست ہے ان کو مدنی توحفہ پرچم کیا کریں گے اس پرچم کا مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی ملا لہرائیں گے ربی لول میں نارا لگائیں لگا لگا لگا لگا لگا لگا زور سےمرہ زور سے ایسا نعرہ بھی ایسا ہو جواب بھی ایسا سرکار کی آمدا کی آمد کی آمد اور زور سے جذبے کے ساتھ سرکار کی مرحبا ڈار کی آمدا لگاؤ سرکار کی کی نے درست جواب دیا جو کہ ہماری ٹیم کے اسلامی بھائی نہ دے سکے دیکھیں بھائی انہوں نے کیسی تیاری کی ہے ماشاءاللہ یہ راستہ رکھیے گا تاکہ میں آ جا سکوں اگلا مصرا اٹھاتے ہیں جی بھائی کس کی باری ہے آخری شیر باقی ہے کس کا ہے شیر شاعر کون مرحلہ جاری ہے جی کون سا شیر ہے آپ شیر پڑھنے میں بڑی دیر کرتے ہیں مسل سالے رفتہ پھر کاش پھر کاش چشمے تر لے کر سبز سبز گمبد کے رو برو کھڑا ہوتا سبز سبز گمبد کے رو برو کھڑا ہوتا مسلے سال رفتہ پھر کس کا یہ شعر آپ کا وقت جاری ہے یہ شیر بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملا لیا. امیر اہل سنت کے تینوں اشار امیر اہل سنت کیا ہیں آپ کے پاس آپ شیور ہیں آپ کا وقت وقت کیا ختم ہو گیا یا چل رہا ہے ہمیں نہیں دکھ رہا وقت ختم ہو گیا ہے آپ کا جواب کتنا پرسینٹ شیئر ہے آپ ہنڈریڈ پرسینٹ ہنڈریڈ ان کا اس بار جواب جو ہے وہ کا ہے دلچن اقبال تینوں سوال امیر علیہ سنت کے اشار سے آئے اور دیکھتے ہیں آخری شیر کس کا آتا ہے پڑھیے بلند آواز سے مائک کے قریب ہو کر پلا دو ہمیں جامع دیدار ڈار کرم کشن کامو پشاہے مدینہ کرم تشن کامو پشاہے مدینہ کس کا ہے یہ شعر جلدی سے بتائیے پچیس سیکنڈ آپ کے پاس ہیں صرف اٹھارہ رہتے ہیں یہاں ہاتھ اٹھنا شروع ہو گئے فرمانے دوبارہ کرم تشن کامو پشاہے مدینہ دیکھیں بار بار ٹائم چل رہا ہے آپ کا سات سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجیے کسی کا نام لے لیجیے شیخ طریقہ امیر اہل سنت شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ نے لگتا ہے نشانہ لگایا ہے اور آپ کا جواب درست ہے ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ آج چھ اشعار شاعر کون میں پڑے گئے اور سب اشار امیر علیہ سنت کے تھے لیکن جواب دینے میں کافی تاخیر ہو رہی تھی سوچ رہے تھے کہ آج کیوں سارے اشعار امیر علیہسنت کے آ رہے ہیں یوں بھی ہو سکتا ہے مقابلے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے منزلیں کٹھن ہوتی جائیں گی مقابلہ سخت ہوتا جائے گا آپ آج خاص بات بھی ہے نا ہاں سنت کی امی جان کا ارس بھی تو ہے نا تو اس عظیم ماں کو سلام جس نے ایسا بیٹا جنا کہ جس نے امت کو اس کے رسول کا درس دیا آلہ حضرت کا درس سے ہمیں ملا دیا چلیں یہ کون بتائے گا یہ کس کا شیر ہے شیر ہے حقیقت سے تمہاری جس خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو ہاں بھائی بہت سارے ہاتھ اٹھے ہیں تھوڑا دائیں طرف چلتے ہیں جی کھڑے ہو جائیں کیا نام ہے آپ کا کورم مستف... عمران کورم عمران محمد, خمر... خورم... محمد خورم عمران کہی. کہیے کہیے اچھا کورم عمران ہی ہے چلے بتائیے کس کا شعر ہے جو میں نے پڑھا مصطفی رضا خان مصطفیٰ رضا خان اچھا مفتی اعظم ہند بھی کہیے ساتھ تک مفتی اعظم ہندی مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علی بھی کہیے رحمت اللہ تعالی پکا کنفرم سوچ لیجیے ورنہ توحفہ نہیں ملے گا کنفرم ہے مصطفی رضا خان انہوں نے کہا کیا کرے کوئی... ان کا ساتھ دے گا کوئی اس جواب میں سبھی آپ کا جواب بالکل درست ہے پرچم چاکلیٹ کیا بات ہے بھائی بتائیے یہ کس کا شعر ہے قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا آئی ہے آئی قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے جرم پر دل پہ ایک خال گناہوں کا چڑھا جاتا ہے جی کون بتائے گا ذرا مجھے رستہ دے پیچھے جانے میں اس جگہ کو خالی کر دیں ہاں کھڑے ہو جائیں کس کا ایشی مدر خان بولے اعلیٰ حضرت کا, کا آلہ عزت آلہ عزت آلہ عزت آلہ. اچھا کہاں سنا ہے آپ نے ایسے کہہ دیا آپ نے آپ نے کہا چلو تحفہ مل جائے گا غلط ہوگا تو نہیں ملے گا آپ نے غلط جواب دیا ہے پھر بھی آپ کو تحفہ دیتے ہیں ان کو پرچم دے دیا جائے بھائی ماشاءاللہ اللہ بیٹھے ہاں بھائی کس کا ہے شیر امیر کا امیر علیہ سنت کہاں سنا ہے آپ نے میں پھر میں سنا ہے ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہے یہ بتائیے کس کا شیر ہے شیر ہے ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے جی کس کا شعر ہے امیر اہل سنت جواب بالکل درست ہے بتائیے یہ کس کا شعر ہے وہ اٹا دے تم اٹا لو وہی چاہے جو چاہو جی کھڑے ہو جائیں امیر سنت پکی بات ہے آپ کا جواب غلط ہے ہاں بھائی کون بتائے گا وہ وہی چاہے جو چاہو بتائیں گے آپ وہ عطا دے تم عطا لو وہی چاہے جو چاہو کس کا شعر ہے بات ہے پڑھائے سنائے ماشاء کون سے کلام کا شعر ہے یہ مائک پہ یہ یاد نہیں ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے کلام کا شعر ہے یہ بتائیں گے آپ کون سا کلام ہے یہ بچوں کو بتائیں عمران بھائی جی واپس مصطفیٰ خیر البراہو ایسا بڑے جذبے کے ساتھ مستفا خیر البراہو آگے سر ہر دو سراہ سر ہر دو سراہو جواب بالکل درست ہے ان کے لیے بھی توحفہ مدنی تحفہ مدینہ اور مبارک بانی سبحان اللہ اب ایک مشکل شیر ہو جائے یہ تو سب آسان آسان تھے ایک مشکل شیر بتائیے یہ کس کا شعر ہے شیر ہے تیار ہیں آپ اچھا مشکل شیر پہ توحفہ کیا دیں آپ بتائیں باپو آپ ہی طے کرتے ہیں آپ آج آپ بتائیں سب کچھ ایک ایک دے دیں وحان اللہ شاید کے وقف پائے نبی کچھ بیان کرے ابھی سے ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے شاید کے وقف پائے نبی کچھ بیان کرے پوری ترقیوں پہ رسا ہو اگر دماغ ہاں بھائی اچھا تو تحفہ اتنا زیادہ اہم ہوگا تو پھر غلط بتانے کی صورت میں آپ شاید کے وس پائے نبی کچھ بیان کرے پوری ترقیوں پہ رسا ہو اگر دماغ کوئی بتائے گا آواز نہیں صرف ہاتھ اٹھائیں آپ بتائیں گے جی عزت غلط جواب بس ایک ہی جواب لوں گا نا وہ تو آپشن مل گیا اعلی عزت کا نہیں ہے چلو آخری لے لیتے ہیں جی مصطفیٰ رضا خان غلط جواب بیٹھ جائیے یہ شیر ہے یہ شیر ہے آپ بتائیں گے چلو آخری آپشن کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو ذرا بلند آباد اجمیر شریف اجمیر شریف نہیں نہیں نہیں غلط جواب آپ کہہ رہے خواجہ صاحب کا شعر ہے نہیں یہ شعر ہے نہیں وقت لگے گا شعر ہے شاید کوئی نہ بتا سکے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں بتا سکے اتنا سے پیارے تحفے ملنے والے تھے نہیں بتا سکے کوئی بات نہیں آگے بڑھتے ہیں اپنے مقابلے کو لے کر بھائی جب ان سے سوال ہو رہے ہیں آپ بھی ذرا دیکھا کریں آپ اپنے مشوروں میں لگ جاتے ہیں لگتا ہے آپ کو پہلے وقت ہی نہیں ملا مشورہ کرنے کا تین مراحل سے یہ گزر چکے ہیں شاعر کون میں کس کو کتنے نمبر ملے آئیے دیکھتے ہیں اسکور کارڈ کیا ہوا ہے اب تک شا کون میں گلشن اقبال تین نمبر نارتھ کراچی دو نمبر سات نمبر ہو چکے ہیں گلشن والوں کے اور نارتھ کراچی 6 نمبر ایک نمبر سے برتری اب حاصل ہو چکی ہے آپ کو اب دیکھتے ہیں کب تک یہ برتری قائم رکھ پاتے ہیں بڑھیں گے اب اپنے اگلے مرحلے کی طرف جو کہ کچھ کٹھن ہوتا ہے بہت اہم بھی ہے اور مزیدار بھی ہے سب پزل لگانے ہوتے ہیں اشار کی صورت میں اشار کے الفاظ جوڑنے ہوتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے درست کیجئے کی طرف رضا ہے، رضا ہے، رضا ہے، رضا ہے ایک شیر اسکرین پر دکھایا جائے گا ہر ٹیم کو باری باری آپ حاضرین بھی دیکھیں گے ناظرین بھی دیکھیں گے اور یہ توجہ سے جب اس شیر کو دیکھ لیں گے اس کے بعد اس شیر کو یہیں پہ بنائیں گے درست کیجئے میں آپ کے سامنے ایک باکس ہے اس میں کچھ الفاظ ہیں اپنے شیر کو آپ نے مخصوص وقت میں جوڑنا ہے جتنے کم وقت میں آپ جوڑ سکتے ہیں جوڑیے اور اس کے بعد آپ کو اس سے بھی کم وقت میں جوڑنا ہے تو آپ میں سے کون آئے گا پہلے ان کو موقع دیں آپ آئیں گے ان کو موقع دیں پہلے آپ لوگ جیسے فیصلہ کریں اگر آپ دونوں چاہتے ہیں پہلے آئیں تو ہم قرآن دازی کریں گے آپ لوگ آئیں گے آئیے نارتھ کراچی شیر دیکھ لیجئے پہلے جی کون سا شیر ہے ان کے لیے اسکرین پر دکھائیے اے اے اے اے اے اتنا آسان شیر مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے یاد ہو گیا توجہ سے دیکھ لیں جی آپ کا ہے یہ باکس اس کو دیکھ لیجئے یہ باکس آپ کا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کلام کو اس شیر کو مکمل کرنا ہے کم سے کم وقت میں جی ہاں مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے اب آپ لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں شیر پڑھ کے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے وقت شروع ہو چکا ہے خدا آپ نگرانی آ گئے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے زبردست شعر ہے بھائی ابھی تک ایک بھی لفظ نہیں لگا ایک بھی لفظ اب تک لگا نہیں ہے جی صلاح الام محمد صلاح وسلم صلاح محمد صلّہ مدینہ کچھ پرابلم ہوئی ہے ہماری مجلس سے کچھ مسٹیک ہوئی ہے یہ جو ان کو باکس دیا ہے یہ ان کا نہیں ہے میرے خیال سے یہ گلشن اقبال والوں کا آپ کا باکس یہ ہے ایک بار پھر آپ شیر دیکھیں پھر آپ کا ٹائم شروع کرتے اب آپ یہاں سے لگائیں گے ٹھیک ہے پھر ایک بار شیر دکھا دیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے لائف سلسلہ ہے شیر کیا ہے آج کا ان کا جو ہے مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے دونوں آلم کو پا ہم نے یہاں سے ان کا شیر ابھی آیا ہی نہیں ان کو کیا پتا ان کے لیے آسان نہیں ہوا آپ اپنی جگہ سے ان کو وہ کریں گے مل گئے وہ بہت تیزی سے لگا رہے ہیں بھائی سولہ سیکنڈ میں سلام سل سب سے شاید جلدی لگنے والا شیر ہے آپ کا شیر مکمل ہو چکا ہے واہ بھائی واہ کیا بات ہے کتنی دیر میں لگایا انہوں نے فورٹی ون سیکنڈ میں یہ مکمل کر چکے ہیں اپنے شیر کو اسکرین پر دیکھیں مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے اب تک کے لگنے والے سب سے جلدی شیر آپ نے لگا ہے ماشاء اللہ اس کو اب دوسرا شیر ہے آپ کو بہت اہم ٹاسک ملا ہے گھبرائیے گا نہیں جب یہ لگا سکتے ہیں تو آپ بھی لگا سکتے ہیں جی ایک ٹائم جو ہے وہ دو لگ گئے تھے اس کے بعد سٹارٹ کیا گیا چلو دیکھ لیتے نا آپ کتنا جلدی لگاتے ہیں پھر مجلس کے اوپر فیصلہ رکھیں گے یہ دو لگا دیں گے پھر شروع کر لیں گے جی ان کے لیے کون سا شیر ہے نارتھ کراچی والوں نے شیر لگا دیا گلشن اقبال شیر کون سا لگانا ہے انہوں نے دکھائیے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے یہ شیر ہے ہے ہاں بھائی آپ آئیں گے خود آپ کا وقت شروع ہوگا اس کے بعد ان کا وقت شروع کر دیا جائے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام تھا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا ڈبے میں اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں کسی کلام کے کسی شعر کے آپ کو کنفیوز کرنے کے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا تیرے کام تھا. کو آپ نے Allah Allah. بہت سپیڈ دکھا رہے ہیں مگر دیکھیے کتنی دیر میں لگاتے ہیں آپ کا وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے آپ روک دیجیے آپ کا وقت بہت ہو گیا ہے ایک منٹ اور چودہ سیکنڈ ہو چکے ہے اب تک نہیں لگا نہیں ہے اس میں اب میں آؤں میں تیرے قدموں میں آنا قدموں میں آنا ٹھیک ہے تیرا کام میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے اب بتائیے شیر مکمل ہوا کہ نہیں اب بتائیے آپ ہماری مجلس کو بولتے ہیں ہاں بھائی میں نے بنا دیا کہ نہیں تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام اوکے آپ مجلس میں صحیح ڈالے تھے نا ارے ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں ادنان بھائی نہیں لگا سکے نارتھ کراچی والے اس بار بازی لے گئے ہیں اور انہوں نے دو نمبر حاصل کر لیے ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سدا جب بھی سبحان اللہ کہیں گے اللہ کی رضا کے لیے کہنا ہے لیکن دل جوئی کی نیت جو ہوتی ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے میں دل جوئی کے لیے مسلمان کی صدا لگانے والے دل جوئی کے لیے بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو دل جوئی ہوتی ہے اور اس سے بھی ثواب ملتا ہے یہ جتنے سلسلے ہوئے نا سب سے کم وقت میں لگا کم وقت میں سائی نے لگایا ہے بہت سے کم وقت میں لگا مجھے تعجب ہو رہا ہے ماشاءاللہ وقت جو ہے وہ ہوا ہے اسکور بورڈ دیکھنے کا ہمارے حاضرین میں سے کوئی آئے گا جو درست کرے گا یہاں پر فورٹی ون سیکنڈ سے بھی کم میں کرنا ہے کون سا شیئر دیں گے ان کو راہل بھائی ذرا اس کو ریمو کریں کوئی ایسے اسلامی بھائی ہو جو پہلے چیلنج لے کے میں فورٹی ون سیکنڈ سے کم میں کر کے دکھاؤں گا نہیں مدنی منوں کا تو ہاتھ بھی نہیں پہنچے گا جی کون آئے گا وہ پیچھے جو ہے آپ آ جائیے جلدی سے دوبارہ یہ والا شیر چلائیں گے جو نارتھ کراچی والوں کے لیے تھا کریں گے آپ کیا نام ہے آپ کا محمد مائک کھلا ہے انس رضا کا انس رضا آپ نے یہ شیر بنانا ہے مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے یہ شیر ہے اس میں ہاں گلشن ایک بار جی فورٹی ون سے پہلے بنانا ہے آپ کا وقت جاری ہے نیچے کا اوپر لگا رہے مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے مل نیچے تھوڑی آئے گا آپ کا چیلنج ہے فورٹی ون سیکنڈ لال اگر فورٹی ون ہو جائے تو روک دیں آپ روک جائیے روک جائیے آپ نہیں بنا سکے ہیں آپ نیچے شیر مکمل کر رہے مل گئے وہ تو پھر کمی کیا یہ پہلا مصرا ہے پہلا مصرا اوپر آئے گا دوسرا مصرا نیچے آئے گا آپ نہیں بنا سکے کوئی بات نہیں پھر بھی ان کو مدینے کا توحفہ دیا جائے ماشاءاللہ اللہ انہوں نے اچھی کوشش کی ہے کوئی بات نہیں اسکور بورڈ جو ہے وہ اپنے جلوے میں دکھا رہا ہے نمبر ہے گلشن اقبال والوں کے نارتھ کراچی والوں کے چھ اس مرحلے کے بعد کتنے نمبر ہو چکے ہیں آئیے دیکھتے ہیں گلشن اقبال ایک نمبر سے پیچھے جا چکے ہیں سات نمبر نارتھ کراچی آٹھ نمبر اور مقابلہ مزید طب ہو گیا ہے جو ایک نمبر پیچھے تھے اب ایک نمبر آگے ہو گئے چار مرحلے ہو چکے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے غور سے دیکھیے اس سے پہلے کچھ کال لیتے ہیں ایک مختصر سا کلام بھی سنیں اور پھر انشاءاللہ غور سے دیکھنے والی ویڈیو کی طرف آئیں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی ریس. کچھ کال سنا دیجیے محمد شہزاد اختاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں آپ کا یہ سلسلہ ذوقینات بہت ہی اچھا ہے اللہ حفیرہ. بہت شکریہ اگلی کال میٹھے اسلام بھائی آپ کا سلسلہ روک رات بہت اچھا ہے برائے کر ہم اسے جلدی جلدی کیا چلا دیا کریں باقی ہم جلدی دیکھ کے سو جایا کریں تو بس اسکول بھی ہمیں جانا ہوتا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں اتنے مدری منہ میں حیران ہوں انہوں نے بھی اسکول جانا ہوتا ہے یہ بیٹھے ہیں ماشاء ان کی کوششیں لیکن اسکول کی کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے چھٹی مدرسے کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے اس کا خیال پہلے ہے سلسلے میں آنا بعد میں ہے اگلی کال دیجیے اللہ, اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکات شب جمع ہے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی یہ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دعوت برکات ملا کی والدہ کا آج ارس شریف بھی ہے سترہ سفر المظفر کو آپ کا وصال ہوا تھا ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دنیا بھر کے آشکان رسول جہاں دیکھ رہے ہیں امیر علیہ سنت کی والدہ کو بالخصوص اس سالے سوات کیجیے الفاطہ مدری چینل کے ناظرین دعا کریں اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کی والدہ کے درجات بلند فرمائے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جو ہماری ٹوٹی پھوٹی نے کیا ہے وہ ہم انہیں ایسا ثواب کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے سلسلہ ذوق نات جاری ہے کالس کافی ہیں لیکن ہمارا وقت کم ہے آج ابھی مقابلہ بھی باقی ہے ایک کال مزید لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ چند اشار سنیں گے پھر مقابلے کو آگے بڑھائیں گے آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو ہم دعا اللہ آپ کے پروگرام کو جو ہے اسی طرح سدا شاہ دعا باد رہے دعاؤں کی درخواست ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا سلو وال الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ جھوم بولو میں ہبا میں ہبا جھوم گئے بولو میں ہبا گیا ہے سابتی ٹھنڈا لگا ہے رحمت بابر احمد آسماں آمدیشاہ عرب ہے میں ہبا بولو میں ہبا میں ہبا جھوم کے بولو میں ہبا ہبا جھوم کہ بولو سرکار کی آمد بھر بابا کی آمد <سلام> بھر بابا جانا کی آمد بھر بابا دیکھا کی آمد بھر بابا مل کر بولو بھر اور اونچا بولو بھر بابا میں ببا بولو مائ ببا میں ببا دھو کے بولو میں ببا جیل کا ہو بول بابا کا رخ رو جانا دشمنوں کا موہوں کا لا پالا با تمیہ رے کا مے بولو رے بابا رے امر سنکار کی آمد بھر بابا کا آمد آمد کی آمد بھر بابا کی آمد اردا مدی آمد کی آمد بار I'll be the کاری کی مت پر ہہل تاری کاری مت پر ہبہ سور کو مت پر ہہ نور کوی مت پڑھ بہ کی آمد پر ہبہ چھ آمت ہبا یار بھی چمکارا نبی دبی ہک سے ڈالت نبی دبی ہک سے دالت نبی گھنڈا ہر گھر میں گہرا بی گر سبانا حصہ برداؤں کا حصہ بھی حصہ بھی حکومت کائین آلما رنگ بدلا نسہ بھی لمبا رنگ بدلا تو نک سکے میری چھ نکی چمکا دیا نیتا کا حصہ پی جا گا چمکا دیا نیتا کا حصہ پی جا گا تو بھونکاڑا چکے چنڈا بیٹے جنڈا کا ہر سورا فہ ڈرا کا ہر سورا فہ را کا ہر اہنا ہو سہنا مرحبا فقیا من تھا کہ قیامت کے ناظرین تیار ہو جائیے جشن ولادت منانے کے لیے جشن رضا کے ساتھ ساتھ جشن ولادت کی بھی دھومیں مچانی ہے چراغاں کرنا ہے جھنڈے لہرانے ہیں اور انشاءاللہ اللہ جس طرح ظاہر کو ستھرا کرنا ہے روشن کرنا ہے اجلا اجلا کرنا ہے پرچموں سے لہرا لہرا کر خوش نما کرنا ہے انشاءاللہ باطن اللہ کو بھی سوارنا ہے انشاءاللہ شاء بارہ ربیع الاول کے استقبال کے لیے ابھی سے داری منڈالا چھوڑ دیجئے ابھی سے نمازیں شروع کر دیجئے ابھی سے گالی گلوچ چھوڑ دیجئے ابھی سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے اور نعرہ لگائیے فیضانِ میلا حضرت ان شاء اللہ مدری چینل کے ساتھ جس طرح جشنِ رضا منا رہے اس طرح جشنِ ولادت بھی منائیں گے آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ اور اس کے بعد سلسلہ ذوق نات کا پانچواں مرحلہ ہم دیکھیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چار گلشن اقبال اور نارتھ کراچی کی ٹیمیں ہم نے سامنے ہیں سات پوائنٹ ہیں گلشن والوں کے آٹھ پوائنٹ ہیں نارتھ کراچی ایک نمبر بڑھ گیا ہے جو پہلے کم تھا پانچواں چھٹا اور ساتواں راؤنڈ فیصلہ کن ہوگا غور سے دیکھیے اب ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں غور سے کچھ دکھایا جائے گا انہوں نے دیکھنا ہے غور سے غور سے نہیں دکھایا جائے گا ویسے ہی دکھایا جائے گا آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور بتانا ہے پچیس سیکنڈ میں کہ پڑھنے والے مبلی کے دعوت اسلامی کون سی ناد پڑھ رہے ہیں اگر آپ نے بتا دیا تو پوائنٹس ملیں گے نہیں بتا سکے تو پوائنٹس نہیں ملیں گے ایک ایک نمبر آپ کے آگے پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے تو دیکھتے ہیں کون سا کلام چلایا جا رہا ہے پہلے نارتھ کراچی والوں کے لیے अच्छा جی ذرا پر آواز آ رہی ہے مدنی منوں کی بھائیوں کی پلیز آواز جو ہے وہ سائلنس کر دیں اب خاموش ہو جائیں قفل مدینہ لگا لیں صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے لبوں کو کھولیں اور غور سے دیکھیے آپ بھی یہ بھی دیکھیں گے پہلے چلتے ہیں اس مرحلے کی طرف <وسبع> اگر <performer> آپ گفتگو وغیرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ ڈسٹرب ہو اور پریشانی کا سامنا ہو جی کون سی ویڈیو ہے ماشاءاللہ اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر ابھی نہیں بولنا ہے آپ کا وقت شروع نہیں ہوا ہے ابھی غور سے دیکھیں آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے بتائیے کون سا کل سے مشورہ کر سکتے ہیں اس میں آپ اتنی جلدی نہ کریں مشورہ کر لیا ہے پھر آپ کے نگران کہیں کانچے آٹھ سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجئے کچھ بتا دیجئے کون سا کلام پڑھ رہے تھے بھول سے اتارو راہ گزر کو بھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو حاضرین میں سے کون کون ان کا ساتھ دے گا کم ہیں سب نہیں پہنچے ہیں اس کے علاوہ کسی کلام کی طرف کون ہاتھ اٹھائے گا یعنی باقی جو ہیں وہ پہنچے ہی نہیں ہے کہیں چلے بھائی سنتے ہیں انہوں نے جو جواب دیا کیا وہ درست ہے غلط ہے جی سنا بھی دیجیے پلسی اتارو راہ گزر کو خبر ہو پلسی اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو آپ نے درست جواب دیا ہے آپ کو دو نمبر ملیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ اب آپ کی باری ہے آپ تیار ہیں ویسے ایک نمبر کی کمی ہے تو آپ کو جواب دینا ہے بہت ہوش مندی کے ساتھ آپ کے لیے دیکھتے ہیں کون سا کلام ہے توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے آپ کو اسکرین کلیئر دکھ رہی ہے جی بالکل بالکل ٹھیک ہے یہ کیمرہ مین بیچ میں تو نہیں آ رہے چلیں بھائی ان کے لیے کون سا کلام ہے مبلغ دعوت اسلامی کون ہے کیا پڑھ رہے ہیں ان کو دکھائیے آئے آئے ہے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ بتائیے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے اب سے کون سا کلام پڑھ رہے ہیں ہمارے عبد الحبیب بھائی میں شہر مدینہ جاوردہ دل میں کوئی بھی حسرت نہیں رہتی مدینہ دلائم مائک پہ بتائیے میں نے شہر مدینہ جام دی ہاں ہاں صحیح بتا رہے ہیں آپ کوئی حسرت نہیں کلام اس طرح کی مدد ایک کلام ایک دلائم لفظ دلائم آپ اس میں سے کھا رہے ہیں مینو شوق شوق مدینہ جام کا ماشاءاللہ اللہ تقریباً سبھی پہنچ گئے تھے کچھ عدنان بھائی یاد ہے تو سنا ہے نا مینو شوق مدینہ میرے دل دی دل, دل وچ کوئی حسرت نہیں دیکھتے ہیں نبی بھائی واقعی یہی پڑھ رہے تھے یا کچھ اور بھی وہ اور کئی کلام بھی پڑھتے ہیں عرش حق ہے وہ بھی پڑھتے ہیں میں نے سنا ہے تو دیکھتے ہیں بھائی کیا پڑھ رہے تھے وہ شوق مدینے مردا میرے دل حسرت نہیں سونے دلچ ہسرت ہوتے مرضیے کو ماشاء اللہ سبحان اللہ کلام کے لیے بھی سبحان اللہ اور ان کے جواب کے لیے بھی ماشاءاللہ بہت خوب دونوں نے اپنی اپنی باری پر درست جواب دے دیا ہے اور حاضرین سے بھی ہے کیا حاضرین ایک ویڈیو ان کے لیے بھی ہے چلے بھائی ان کے لیے ایک ویڈیو ہے آپ نے غور سے دیکھنا ہے جو بھی جواب دے گا انشاءاللہ شاء بھی پائے گا اور دیکھتے ہیں آپ کتنا پہنچتے ہیں ایک ویڈیو ان کے لیے پلے کی جائے گی آواز نہیں ہے اس میں بھی اور آپ بتائیں گے یہ کون سا شیر ہے یا کون سا کلام ہے جی ان کے لیے کون سا کلام ہے دکھائیے اب پہلے دیکھ تو لو بھائی کیا کیا نکال لیتے ہو بھائی چلے بھائی یہاں کئی پہنچ چکے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں ہمارے ان اسلامی بھائی سے جی ایک منٹ ہاں پوچھا احمد رضا سر سنا ہے تجھے میرے دلوں جا احمد رضا احمد رضا لگا ہزار بخش میں باغات تجھ کو خدا دے بخشش میں باغات تجھ کو خدا دے بخشش کے باغات تیرا ماشاءاللہ ان کو بھی توحفہ مل رہا ہے پرچم بھی مل رہا ہے اس پرچم کو انشاءاللہ آج ہی گھر پہ لگا لینا ہے انشاءاللہ اللہ مدری چینل کے ناظرین پانچ مراحل ہو چکے ہیں اب بڑھیں گے اپنے چھٹے مرحلے کی طرف اس کا نام ہے اشارے اس میں کچھ اشارے دیے جاتے ہیں اور یہ بڑے اچھے اچھے اشارے ہوتے ہیں ناچ کی طرف کسی شیر کی طرف اشارہ ہوگا تو اب آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں دیکھتے ہیں سکور بورڈ کس کے ہیں کتنے نمبر سکور بورڈ بتائے گا پانچ مرائل سے گزر کر گلشن اقبال والے نو نمبر پر ہیں نارتھ کراچی دس نمبر بہت پڑھا لکھا اور اہم علاقہ ہے نارتھ کراچی باب المدینہ کا اور آپ آگے بھی ہیں ان کی نمائندگی اچھی طرح کرنی ہے دس نمبر ہو چکے ہیں چھٹا مرحلہ آئیے چلتے ہیں مرحلے اشارے کی طرف کچھ اشارے ہیں ہمارے اس جگہ پہ اور دس اشارے ہیں کوئی بھی اپنی باری میں یہ پسند کریں گے اور اپنی باری کا اشارہ یہ کسی سامنے والی ٹیم سے پوچھیں گے اپنی مرضی سے آپ کو کوئی ساتھ نہیں دے گا سپورٹ نہیں کرے گا ہیلپ نہیں کرے گا یہاں سے بھی جواب نہیں آئے گا آپ اپنی باری کا اشارہ خود بتائیں گے اور پچیس سیکنڈ میں اگر اس شیر تک پہنچ گئے تو آپ کو پوائنٹ ملے گا سب سے پہلے نارتھ کراچی کون آ رہا ہے آپس میں مشورہ اس میں نہیں کر سکتے اور پہلے آپ نمبر سلیکٹ کریں پھر دیکھیں پھر ان میں سے جس کا چہرہ لگے کہ یار یہ جواب نہیں دے پائے گا اس سے پوچھنا ہے جی کون سا نمبر لیں گے دس نمبر دس نکالے جی پہلے دیکھ لیجئے کیا ہے ہاں کس سے پوچھنا ہے ابھی چھپا لیں پہلے ان کو دیکھیں ان میں سے کس سے پوچھنا ہے آپ نے کون یہ ہرون بھائی ماشاء اللہ ان کو بھی دکھائیں اور کیمرے میں بھی دکھائیں کیمرے کی طرف دکھائیں یہ اسکرین پہ دیکھ لیں گے یا جہاں چاہیں آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا وقت ہے بیس سیکنڈ یہ ہے امیر اہل سنت کے کسی شعر کی طرف اشارہ آپ آپس میں بات نہیں کر سکتے اس مرحلے میں پلیز مشورہ اڑتی اڑتی یہاں بھی آ سکتی ہے آپ کے پاس دس سیکنڈ ہے آہ مقدر اور حالات بہت مشہور شعر ہے پانچ سیکنڈ باقی ہیں سوچو یار دیکھو کچھ تو ہوگا جواب نہیں دے سکے وقت ختم ہو چکا ہے اور کیا کریں حاضرین سے جواب لیتے ہیں ہمارے کیمرہ مین جواب دیں گے سنائیں گے آپ مقدر عرصہ ہوا تار مدینہ جانا سکا آگے آئے حالات نے جکڑا آئے اسے حالات نے جکڑا یوں ارمان کیا ان کے لیے بھی مدری توحفہ ماشاء اللہ ہمارے بہت پرانے سینئر کیمرہ مین ہیں جی آپ درست جواب کیوں نہ دے سکے اتنا آسان تھا اب یاد آ گیا شیئر آپ کو hmm. تو پہلے کیا ہوا تھا ٹینشن ٹینشن لینے کے نہیں ہوتی بھائی چلے پہلی دفعہ ہے ہر بار آپ کو یہ بول کے چھوڑ دیں گے ہم اب کون آئے گا جی آپ آ چکے ہیں آپ میں سے کون آئے گا ادنان بھائی آغاز اچھا اختتام اچھا کون سا نمبر لیں گے وہاں یہاں سے پانچ نمبر پانچ نمبر بسم اللہ پڑھ کے نکالیے اور دیکھ لیجئے پھر کس سے پوچھنا ہے یہ طے کر لیجیے ابھی دکھا نہیں رہے ہائے مولانا حسن, حسن رضا خان رحمت اللہ رضا رضا آپ ان کو منع کریں نہ بتاؤں اور آپ خود بتایا جائے میں نے کہا ابھی اشارہ تھوڑی دیا ہے کس سے پوچھیں گے آپ دو رہ گئے ہیں جواب دینے کے لیے تینوں رہ گئے بلکہ عدل بھائی سے آدل بھائی عدل دکھائیے ان کو بھی اور کیمرے میں دکھائیے پچیس سیکنڈ آپ کے پاس بتائیے کس شعر کی طرف اشارہ ہے آپ آپس میں بات نہیں کریں گے مشورہ نہیں کر سکتے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا مولانا حسن رضا خان کا یہ شعر ہے رحمت اللہ تعالی امیدوار نگاہ کون سا یہ شعر ہے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں تمہارے شعر مکمل کرنا پڑے گا شہریار ہم بھی ہیں واپس نگاہ لوگ امیدوار ہم بھی ہیں تمہارے غلاموں میں شہر یاد آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ جواب درست نہیں دے سکے ہیں یہ شیر یوں تھا لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں آپ کا وقت ختم ہوا شیر بھی مکمل نہ ہو سکا نمبر نہیں ملے گا افسوس کوئی بات نہیں مقابلہ باقی ہے آپ تشریف لے جائیے دوبارہ آپ میں سے ایک اسلامی بھائی آئیں گے عدیل بھائی آئیے کون سا نمبر لیں گے ایک نمبر ایک نمبر بسم اللہ پڑھ کے یہاں کھڑے ہو جائیں یہاں سے نکال پہلے غور سے دیکھ لیں ان میں سے کسی کو نہیں دکھانا کس سے پوچھیں گے ہائے ہائے کیا بات ہے عادل بھائی آپ کا ہے یہ اشارہ چلو بھائی میرے خیال سے کشتی پار لگ گئی اب ان اشاروں میں آسان بھی ہوتے ہیں مشکل بھی ہوتے ہیں سب ہوتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت قریب ہو گئے کیا ہی ذوق افزا شفات ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیز گاری گاری جواب بالکل درست ہے رکھ دیجئے ماشاءاللہ آپ نے درست جواب دیا ہے ماشاء اللہ لے جائیے آپ میں سے کون آئیں گے چوتھا شیر کون سا نمبر لیں گے چھ نمبر نکالیے پڑھ کے کس سے پوچھیں گے یہ بھی بتائیے شاید ان کے لیے بھی کوئی تکلیف کھڑی ہونے نہیں جا رہی کس <سؤال> سے پوچھیں گے لاس لاسٹ لاسٹ والے وکار بھائی سے دکھائیے ان کو بھی اور ناظرین کو بھی اعلیٰ حضرت کا کوئی شیر ہے پل خبر پل سے اتارو گزر کو خبر نہ ہو جب دیکھ لیں آپ کا وقت ختم ہو گیا آپ نے درست سنایا کہ نہیں یہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا نا آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ یہی ہے آپ اپنی دھن میں پڑھ لیں یہ والا بھی تو ہو سکتا تھا اہل سرا توح امی کو خبر کریں جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں یہ ہو سکتا تھا آپ بتائیے ہو سکتا تھا کہ نہیں کیوں نہیں ہو سکتا تھا پل نہیں ہے خبر ہے جی جی آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ دو دو شیر دونوں طرف سے اٹھ چکے ہیں آخری شیر اٹھائیں گے کون رہ گئے صدیق بھائی آئیے کون سا نمبر لیں گے سات نمبر سات نمبر ایک ہی اسلامی بھائی رہ گئے عدنان بھائی سے پوچھنا باقی ہے ان کو بھی دکھائیے اور ناظرین کو بھی دکھائیے پچیس سیکنڈ میں آپ نے بتانا یہ کس شیر کی طرح اشارہ ہے جو امیر اہل سنت کا شیر ہے عرض آخری وقت کیا بات ہے حاضرین بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں دیکھیں آواز نہیں نکالیں ہیں میں بھی آواز نکلتی ہے صرف ہاتھ اٹھائیں یہ عرض گناہ کی ہے شاہ مدینہ یہ عرض گناہ کی ہے شاہ مدینہ دیکھ جب, آخری جب, آخری جب آخری وقت ہو جب آخری جب آخری وقت ہو جائیں پڑ گنگار کی ہے شاہ کے زمانہ جب آخری وقت آئے جب آپ ری وقت آئے مجھے آخری بار آپ پڑھ لیں درست پڑھیں گے تو ٹھیک ہے جب آخری وقت آئے مجھے مجھے بھول نہ جانا آخری وقت میں آپ نے شیر شروع کر دیا تھا پہلے سے تو ظاہر وقت تو وہ لے گا تو اگر پرابلم ہوتی ہے تو آپ طرز میں پڑنے کے مجاز ہیں تو آپ نے ایک نمبر اور حاصل کر لیا ہے کون رہ گیا آپ میں سے جی عادل بھائی کون سا نمبر لیں گے نمبر چار نکالے کون رہ گیا آپ میں سے صدیق بھائی کس شیر کی طرف ہے یہ اشارہ شاید بہت مشکل ہے یا بہت آسان ہے مولانا حسن رضا خان رحمتہ اللہ تاریہ کا شعر ہے اس میں یہ دونوں الفاظ آتے ہیں تقصیر اور قیامت یہ ایسا ایک ہی شعر ہوگا غالباً آپ نے بتانا ہے کون سا شعر ہے مشہور معروف میرے خیال سے نہیں ہے آ آ آ آسان اشارے بھی آتے ہیں مشکل بھی اب ان کو تو نہیں پتا کس کے کی پیچھے کیا ہے بتائیے چار سیکنڈ باقی ہیں اللہ اکبر آپ نے سے کو بتائے گا ہاتھ اٹھ رہے ہیں بھائی ہاں کوئی نہیں ہے باپو آپ بتائیں آپ بھی بتائیں ہم نے تقسیم کی عادت کر لی آپ کر لی کا مطلب کیا ہے کون بتائے گا مجھے تحفہ تو, کیا ملے گا مجھے قبول کرنا ہے باپ میں ناکارا قابل نہیں کہ آپ قبول کریں تقسیم تقسیم کا مطلب کون بتائے گا جی کمی کرنا کمی کرنا نہیں یہاں کیا مراد ہے جی نہیں نہیں تقسی کا کیا مطلب ہے تقصیر ایک تو وہ بھی ہوتا ہے نا حلق اور تقصیر یہ وہ تو نہیں ہے تقصیر کا کیا مطلب ہے کھڑے ہو جائیں جی جی کمی کرنا کمی کرنا نہیں یہاں مراد ہے گناہ یعنی نیکیوں میں کمی گناہ ہو یہاں مراد ہے کہ ہم نے گناہوں کی عادت بنا لی ہے اور اپنے آپ سے قیامت ڈھا رہے ہیں گناہ کر کر کے مدری چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مقابلہ جاری ہے بہت ٹف مقابلہ ہو رہا ہے تین تین اشارے دونوں ٹیموں سے لیے گئے اور بیان کس بیان نے کتنے جواب دیے ہیں آئیے سکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں دیکھتے ہیں گلشن اقبال اور نارتھ کراچی کون کتنے پوائنٹس پر ہے زیادہ نمبر لینے والی ٹیم آگے بڑھ جائے گی نارتھ کراچی بھی گیارہ اشارے میں ایک جواب دے سکے صرف اور گلشن اقبال والے دو اس طرح اب آخری مرحلے میں بہت زیادہ تناؤ ہوگا بہت زیادہ کھچاؤ ہوگا دیکھنا ہوگا وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہے اس لیے ہم آج حاضرین سے اشارے نہیں اٹھوا رہے کل انشاءاللہ ہم آپ کو بھی موقع دیں گے اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں آئیے بڑھتے ہیں شیر مکمل کرنے والے مرحلے کی طرف جس میں آپ شیر مکمل کریں گے اور یہ فیصلہ کل مرحلہ ہوگا آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف ہے ہے ہے آپ دونوں ٹیموں کو شیر دیا جائے گا جہاں پر آپ بیل بجائیں گے وہاں شیر رک جائے گا پھر آپ نے پورا کرنا ہے اگر شیر مکمل نہ کر سکے تو نمبر کٹ جائے گا ایک نمبر ایک نمبر کٹے گا مکمل کیا تو ایک نمبر ملے گا جو بیل بجائے گا وہی پورا کرے گا برابر ٹائمنگ میں بیل بجی تو ریویو کریں گے ہم اور دیکھیں گے کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے اور بل آخر کوئی ایک تو باہر جائے گا اپنی بیل چیک کروائیے صحیح بج رہی ہے کوئی ایشو نہیں ہے بڑھتے ہیں پہلے شیر کی طرف یہاں سے حاضرین میں سے کوئی نہیں بولے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر شیر پر سبحان اللہ کی سدائے ہونی چاہیے جذبات ہے نا نیند تو نہیں آ رہی پیضانے والا حضرت پیزانے والا حضرت پہلا شیر دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے شیر ہے غلطی کی گنجائش نہیں ہے غلطی شیر میں نہیں تھا جی شیر ہے پھر پھر رحمت باری پھر رحمت باری سے چلوں سو مدینہ امیر علیہ سنت کا شیر ہے یہاں حاضرین کو یاد آ گیا ہے کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہے نہیں آتا تو جانے دو نمبر نہیں چاہیے کٹوانا بھی نہیں ہے پھر رحمت باری سے چلو سوئے مدینہ آپ کا وقت جو ہے وہ کم ہو رہا ہے کوئی بھی ایک نمبر لے کے آگے بڑھ سکتا ہے اتنا آسان شعر ہے پھر رحمتِ باری سے چلو سوئے مدینہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے کوئی بھی اس شعر کو لینے کو تیار نہیں اللہ مقدر سے میسر یہ گھڑی ہو ایکش تصور میں مدیرے کی گلی ہو آسان شیر تھا کسی نے بھی نہیں لیا اگلا شیر ایک شیر ہو چکا ہے شیر ہے کر رہے ہیں جانے والے کس نے پہلے بیل بجائی گلشن اقبال یا نارتھ کراچی نارتھ کراچی شیر مکمل کیجئے کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاریاں رہنا جاؤں میں کہیں کر कर دو کرم پھر کر دو کرم پھریا نبی جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ ایک نمبر آپ لے چکے ہیں اور مقابلہ آپ کی طرف ٹیکٹ کر چکا ہے دوسرا شیر ہوا تیسرا شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر ہے جی. کوئی دن میں جی نارتھ کراچی نے بیل بجائی ہے ماشاءاللہ اللہ پورا کیجیے کوئی دن میں سرا یہ اوجڑ ہے ارے او چھاؤ نینے والے ہاں ہاں ہاں تھوڑا درست کر لیجئے اس کو مشورہ کر سکتے ہیں کوئی دن میں کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے ارے او چھا نچھا والے کیا بات ہے سبحان اللہ آج بھی درست جواب آپ نے دے دیا ہے ماشاء اللہ آج بھی زیادہ نمبر لے کر ہارنے والوں کو موقع ملے گا آگے بڑھنے کے لیے تو یہ اگلا مقابلہ ابھی باقی ہے تین شیر ہو چکے ہیں اور اب آپ کا پلہ بھاری ہوتا جا رہا ہے چوتھا شیر پڑنے جا رہا ہوں شیر ہے خاک خاک سورج سے کس نے پہلے بیل بجائی ریویو کریں گے دونوں نے برابر بیل بجائی ہے دونوں کی طرف آ, آ رہا ہے مجلس اس کو دیکھے گی کچھ درود پاک پڑھتے ہیں صلی نبینا صلی نبیلا نبینا صلی نبی محمد صلی دل سل صلی سل شفی سلے دونوں طرف والے دیکھ رہے ہیں کس کو شیئر ملتا ہے اگر آپ کو بھی مل جائے تو بھی پورا کر لیں گے آپ دیکھتے ہیں ریویو کرتے ہیں بھائی کون پہلے بیل بجانے والا ہے پہلے بیل بجی ہے نارتھ جی سو خاک, خاک ہوتا ہے اگر خاک اگر شورت اگر شورت آ سے اندھیروں کا اجالا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا جواب بالکل درست دے دیا ہے ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے چار شعر ہو چکے ہیں پانچواں شعر پڑھنے جا رہا ہوں دیکھیں کون پورا کرتا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا پانچواں شیر وقت کم ہے اتنا مشہور شیر ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا کوئی لینے کو تیار نہیں ہے شاید یاد آ جائے تیاری ہو رہی ہے مشورہ کر رہے ہیں ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا وقت ختم ہو چکا ہے شیر مکمل نہیں کر سکے یوں نہ فرما کے تیرا رحم میں دعوا کیا ہے پانچ شیر ہو چکے ہیں نارتھ کراچی آگے بڑھتا جا رہا ہے چھٹا شیر دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے شیر ہے سب تمہارے در کے رستے پچیس سیکنڈ ہیں سب تمہارے در کے رستے یہ شیر ہے سلاح تو سلام میں پڑھتے ہیں جی کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہے بھائی تیاری نہیں ہے کیا, کیا رسک لینا نہیں چاہ رہے آپ بھی نہیں لینا سر ردنان بھائی چار سیکنڈ باقی ہیں وقت ختم ہو چکا ہے سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو وقت ختم ہو چکا ہے چھ شیر ہوئے ساتواں شیر پڑنے جا رہا ہوں شیر ہے آہ قسمت دلشن اقبال آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا ہائے تقدیر کے تحباب مجھے جانے نہ دیا آئے تقدیر کے تہبہ مجھے جانے نہ دیا جواب بالکل درست ہے سات <تصفح> شیر ہو گئے سات شیر ہو چکے ہیں چودہ نمبر ہے نارتھ کراچی گلشر اقبال بارہ تین شیر باقی ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے آٹھواں شیر پڑھنے جا رہا شیر ہے میرے چاند اے گسن اقبال میرے چاند جلدی کیجیے میرے چاند میں کے آ جائے ادھر بھی چمک اٹھے دل کی کلی غوث سے آزم چمک اٹھے دل کی کلی غوث سے آزم چمک اٹھے دل کی گلی غوث سے آزم آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں سبحان اللہ کتنے چمک اٹھے دل کی گلی غوث سے آزم کتنے شیر ہو گئے آٹھ ہو گئے نواں شیر دو نمبر باقی ہیں اور دیکھیں کوئی بھی آگے بڑھ سکتا ہے شیر ہے بہت پیارا شیر ہے پڑھنے جا رہا ہوں دیکھیں کوئی بھی بیل بجائے گا وہ آگے بڑھ جائے گا بہت فیصلہ کن ہے یہ سنبھل کے بجانا ہے شیر ہے یہی یہی بولے کتنے پہلے شیر بجایا ویری ساتھ ہوئے ہو گلشن اقبال سب کہہ رہے لیکن ریویو لیتے ہیں اور بہت زیادہ کروشل مرحلہ آ چکا ہے جو بھی یہ جواب دے دے گا شاید فیصلہ ہو جائے گا نواز شیر تھا آئیے درود پاک پڑھتے ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وسلم سلو موہم محمد سندم بابو دیو سرم سندم بابا اردا مو سندم اللہ, اللہ علیہ وسلم سندم بابو اردا مو کون سا کس نے پہلے بیل بجائی آپ آپ نہیں بولیں گے حاضرین نہیں بولیں گے مجلس فیصلہ کرے گی فیصلہ شاید نہیں ہو پا رہا ہے اللہ اکبر پہلے کس نے بیل بجائی ہے کوئی پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے اگر اس دونوں نے برابر بجائی ہوگی تو شیر دوبارہ پڑا جائے گا دوسرا شیر لیں گے یہ دونوں نے برابر بیل بجائی ہے اس لیے یہ شیر یہ شیر نہیں لیا جائے گا دوبارہ نوا شیر چینج کریں گے تیار ہیں پھر اسی طرح کریں گے شیر ہے دولت جو چاہو گلشن اقبال آئے ہائے دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد گلشن اقبال ہی نے پہلے بجائی تھی دیکھ لی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی اگر آپ کی ان کی بجی ہوگی تو پھر ان کی طرف جائیں گے بتا دیجئے دکھانے کی حاجت نہیں کیا اس کے بعد آخری شعر ہے اگر آپ کا درست ہوا تو پھر برابر جی کون بتائے کون بتائی حضرت ان شاء اللہ پہلے بیل بجائی تھی ہمارے فیصلہ ہو جائے گا یہ بھی دونوں برابر ہیں دکھا دیجیے ہمارے ناظرین کو دکھا دیجیے میرے خیال سے کوئی لگ رہا تھا پہلے کسی نے بجائی تھی نہیں لگائی ریویو دکھا دیجیے اللہ تیسری بار دوبارہ شیر پڑھنا پڑے گا یہ مجھے نہیں پتا تھا گلشن اقبال والوں نے پہلے بیل بجائی ہے آپ نے شیر بھی مکمل کر دیا ایک بار پھر پڑھ دیں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام کر لو وزیفہ نام محمد جواب بالکل درست ہے اور نئے شیر میں دونوں کے نمبر ہو چکے ہیں چودہ چودہ اور اب جو جواب دے گا وہ مقابلہ جیت جائے گا پانچواں دسواں شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے بہت پیارا شیر ہے عزیز بچہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش ناش اور کراتی ہے جی آپ نے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا ان شاء اللہ مدری چینل کے ناظرین ہمارے نارتھ کراچی والے اس مقابلے کو جیت چکے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو لیکن ان کے لیے بھی خوشخبری ہے ان کے نمبر ہیں چودہ یہ آج مقابلہ ہارنے کے باوجود کوارٹر فائنل میں جا چکے ہیں کیونکہ ہم نے طے کیا تھا کہ جو تین ٹیمیں زیادہ نمبر لے کے ہاریں گی وہ بھی کوارٹر فائنل میں جائیں گی دو ٹیموں کو باہر جانا ہوگا ان میں سے ایک ٹیم ہے گارڈن کی ٹیم جن کے نگران سامنے بیٹھے ہیں میرے اور دوسری ٹیم کون سی ہوگی اس کا فیصلہ ہوگا اب اگلے دس منٹ میں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے آپ لوگ تشریف رکھیں اب کچھ مقابلہ آپ ابھی تشریف رکھیں سلسلہ جو ہے ذوق ناس اس میں اب چھ ٹیمیں سلیکٹ ہو چکی ہیں سات ٹیمیں سلیکٹ ہو چکی ہیں اور کوئی ایک ٹیم راستے میں ہے اس نے بھی تیار ہونا ہے اور وہ ٹیم کون سی ہوگی وہ یا تو ڈیفینس کی ٹیم ہوگی یا نازم بات اس کا مقابلہ ہم کریں گے انہیں ایک ایک شیر دیا جائے گا اسکرین پر یہ دیکھیں گے اور درست کرنا ہوگا اس جگہ پر ان کو شیر دکھایا جائے گا اور جو جلدی شیر بنائے گا وہ کوارٹر فائنل میں چلے جائیں ان کے نصیب تو آئیے دونوں ٹیموں کے نگرانوں کو بھی ہم بلاتے ہیں کوئی ایک اسلامی وجہ آئے گا آج ہم نے سوال کیا تھا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے کتنے شاہزادیں ہیں اعلی رحمت اللہ تعالیٰ کے کتنے شہزادے ہیں جواب دو شاہزادیں اور جواب دینے والے کئی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ان میں سے چند کے نام ہم یہاں پر لیتے ہیں بنتے اصغر ملک لاہور کنیز اختار سرگودا زمیر وحید کشمیر شہباز او محمد حسنین بابل مدینہ کراچی بنتے سلیم واکین بنتے احمد عرب امارات محمود حافظ آباد بنتے ندیم عارف والا ابو ابراہیم بابل اسلام ظہیر اتاری مورو بنتے سعید جہلم بنتے غلام مرتضی لیاقت پور اسلم اتاری گھارو شہزاد سیال پور, بنت محمد شریف پنو آقل بنتے امیر حمزہ مدینت لولیا منصور اتاری چکوال محمد علی باول پور بنتے اڈریز گجرا والا انہوں نے درست جواب دیے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے لیے مقدس تحائف وغیرہ بذریع ڈاک بھیجے جائیں گے اور وہ ہے بنت سعید اتاری جہلم سے ان کے لیے انشاءاللہ یہ تحائف ہیں ہمارے ساتھ اس وقت مدینہ تشریف رکھیں اور آواز پلیز سائلنٹ ہو جائیں سائلنٹ ہو جائیں اُلے مدینہ لگا رہے گا نا انشاءاللہ شاء آپ دونوں ٹیمیں آ جائیے ڈیفینس اور نازم آباد کی جو ٹیمیں ہار گئی تھی ان کے لیے اب ایک موقع ہے اگر وہ درست کیجیے میں جلدی شیر مکمل کر لیتے ہیں تو انہیں بھی موقع مل جائے گا کوئی ایک ٹیم اس طرح باہر چلی جائے گی اور ایک ٹیم کو کوارٹر فائنل میں آنے کا موقع ملے گا آپ تشریف لے آئیے دونوں ٹیمیں آئی ہوئی ہیں ماشاء اللہ آج کا اسکور بورڈ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح ہماری نارتھ کراچی اور گلشن اقبال کی ٹیموں نے مقابلہ کیا ساتھ گزر کر مدنی اشار کے قائل کو درست کیجئے غور سے دیکھیے اشارے شعر مکمل کیجئے چودہ نمبر لیے گلشن اقبال والوں نے نارتھ کراچی والوں نے پندرہ نمبر لے کر کوالیفائی کیا کوٹر فائنل کے لیے کل انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں خصوصی طور پر مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتم الیہ رشیف لائیں گے اور مدنی پھول لٹائیں گے اور انشاءاللہ کل پہلا کوارٹر فائنل ہے اب چار کوارٹر فائنل ہوں گے ان میں سے جو ٹیمیں جیتیں گی وہ سیمی فائنل میں جائیں گی اور کسی دو نے فائنل میں جانا ہے اور فائنل ہوگا انشاءاللہ شاء پچیس سفر المظفر کو دیکھنا نہ بھولیے گا دونوں ٹیموں کے لیے شیر یہاں پر لگائے جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے آپ لوگ تیار ہیں آپ بھی تیار ہیں آپ کے مائی کون کر لیں کیا ہے دل میں مدینے جانا ہے ان شاء اللہ جی بھائی تیار ہیں آپ آپ کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے آپ نے بتایا تھا آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دونوں کو ایک ایک موقع ملے گا اگلے پانچ منٹ میں مجھے لگتا ہے فیصلہ ہو جائے گا پہلے آپ لوگ آتے ہیں یا آپ آئیں گے نارتھ کراچی سوری ہمارے ڈیفنس کی ٹیم انہیں موقع دیتے ہیں پہلے ہی آئیں گے پہلے آپ دیکھیں گے اسکرین پر آپ کے لیے کون سا شیر ہے اور پھر آپ اس شیر کو مکمل کریں گے یہاں پر درست کیجئے کہ فضل بنائیں گے انہیں شیر دکھایا تھا شیر ہے ملک کے سکھن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں ایک منٹ آپ نے شیر دیکھ لیا آپ کو شیر یاد ہے اب آپ کا وقت شروع ہوگا یہ ہے آپ کا باکس اور آپ نے یہاں پر شیر بنانے ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے آپ کا وقت جاری ہے بسم اللہ پڑھ کے ہر کام کرنا چاہیے ہر باکس سے بسم اللہ پڑھتے رہے آپ کے اسلام بھائی سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کا وقت ہوا ہے تیس سیکنڈ ہائے ہائے لگتا ہے بہت جلدی لگا لیا ہے انہوں نے مکمل کیا ہے کتنی دیر میں چالیس فورٹی ٹو سیکنڈ میں انہوں نے مکمل کیا ہے یہ شیر ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس تم سے آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اس کو یہاں سے ریموو کر دیں راہل بھائی اس کو یہاں سے ہٹا دیجیے اب ان کی باری آپ تیار ہیں شاءاللہ. آپ کو بھی ایک شیر دکھایا جائے گا آپ کے لیے ٹارگٹ ہے فورٹی ون سیکنڈ فورٹی ٹو سے پہلے اگر آپ بڑھ گئے آگے تو آپ مقابلے سے پیچھے رہ جائیں گے آپ کے لیے کون سا شیر ہے پہلے آپ اسکرین پر دیکھیے شیر ہے مانا کے سخت مجرم و ناکارا ہے رضا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر کون آئے گا آپ میں سے دانش بھائی آئیں گے پھر سے پہلے بھی یہی آئے تھے آپ کا باکس کون سا باکس ان کا جی یہ والا باکس آپ وہاں کھڑے رہے آپ وہاں کھڑے رہے وہیں سے بولیں گے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے جلدی مانا کے سخت مجرم و ناکارا ہے رضا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ ایک خبر جلدی کیجیے مانا کے سخت مجرم و ناکارا ہے رضا مانا کس طرح بہت تیز ہاتھ چل ہے ماشاءاللہ ان کے بھی کی سخت مجرم مانا کس وقت ہے رضا کا جی وقت مانا اے وقت جاری ہے بندہ درگاہ شیر درست مکمل لگانا ہے بندہ درگاہ آپ کا شیر نہیں لگا اب تک آپ کا وقت زیادہ ہو چکا ہے آپ نے شیر درست نہیں لگایا تھا تیرا ہی تو ہے بند آئے درگاہ یہ آگے پیچھے لگا ہوا تھا آپ نے شیر درست مکمل نہیں کیا اللہ یہ 44 فور سیکنڈ میں انہوں نے مکمل کیا شیر درست لگا لیا لیکن تھوڑی سی دیر کر دی کیا ہو گیا دانش بھائی ماشاءاللہ اللہ اچھی کوشش کی لیکن وہ ایک لفظ آپ نے ادھر ادھر کر دیا شیر درست لگانا تھا اس طرح آپ کو مبارک ہو ہماری ڈیفینس کی ٹیم کو کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کرنے پر مبارک بات دیتے ہیں انشاءاللہ عزوجل جی جو ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو رہی ہیں ہماری گارڈن کی ٹیم اور ہمارے نازم آباد کی ٹیم ان کو ہم توفہ پیش کرتے ہیں مقدس تائف آ جائیے ان کو توفہ پیش کرتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں کل انشاءاللہ آپ سے پھر رات نو بجے ملاقات ہوگی اور کل کا سلسلہ بھی دیکھنا نہ بھولیے گا بہت اہم سلسلہ ہے کل <سلام> سے کوارٹر فائنل بھی شروع ہو رہے ہیں آئیے نارا لگاتے ہیں فیضانے والا حضرت ری بت کے خلاف جنگ ان شاء اللہ توحفہ دے دیجئے آ جائیے ان شاء اللہ